جو اللہ کی را سے روکتے ہیں اور اس میں کچھ جی چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں